افلح المؤمنون الى قوله علاقول تالا هم الوارسون الذين يرسون الفردوس هم یر خالدون وقال عز وجل خالد ورد کماورد فیصورت المعارج ان انسان خلوا ایزا مسح شر جزوا وزا مس الخیر و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 اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین مدشتہ دو نشستوں میں ہم نے مطالع قرآن حکیم کے منتخب نساب کے حصہ سوم کے پہلے درس کے زمن میں تمہیدی نکات بھی نوٹ کر لیے تھے اور جن دو مقامات پر یہ درس مشتمل ہے اس کا ایک تقابلی مطالعہ ابھی سرسری طور پر کر لیا تھا ذہن میں پھر تازہ کر لیں کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو یہ حصہ سوم ہے یہ سورت العصر میں جو انسانی فلاح اور فوج بلکہ نجات کی جو شرائط ہیں ان میں سے جو دوسری شرط ہے اس کی تفصیل پر مشتمل ہے عامہ نصال ہے اور اس میں خاص طور پر یہ جو مقام ہے جو پہلا درس ہے اس میں انفرادی سیرت افراد کی شخصیت کیسی مطلوب ہے ایمان کے نتیجے میں ایک مرد مومن کی زندگی میں کیا خد و خال نمایاں ہوتے ہیں اور اس کے لیے تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہے فاؤنڈیشنز کیا ہے بنیادیں کیا ہیں وہ زیر بحث آئی اس کو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلوک قرآنی ہے قرآن مجید نے بھی انسان کی روحانی ترقی تعمیر سیرت یا علامہ اقبال کے اصطلاح میں تعمیر خودی کا ایک پروگرام دیا ہے اور ہر پروگرام کی طرح اس کا ایک نقطہ آغاز ہے ایک نقطہ عروج ہے تو یہاں اس قرآنی سلوک کا جو نقطہ آغاز ہے وہ زیر پھینس ہے اس لیے کہ مغالطہ ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ایک ہی مضمون کا کوئی ایک پہلو کہیں آتا ہے دوسرا پہلو کہیں اور آ جاتا ہے اگر دونوں کو جمع نہ کیا جائے تو بہت بڑا مغالتا پیدا ہو جاتا ہے پرانے مجید کی بعض آیات جو ہے انسان کو مجبور محس قرار دے رہی ہیں بعض آیات میں انسان کے اختیار اور ارادے اور اس کے فری چوائس کا ذکر ہے والوہ ہوا اگر صرف ان مقامات کو رکھ لیا جائے جن سے ایک جبر محض سامنے آتا ہے تو جبریہ کا موقف قائم ہو جائے گا ان مقامات کو سامنے رکھا جائے جن میں انسان کے اختیار اور اس کے فری چوائس کا ذکر ہے تو قدریہ کا موقف سامنے آئے گا معتدل موقف کب بنے گا جبکہ دونوں مقامات کو سامنے رکھ کر تقابل مطالعہ کیا جائے آپس میں ریکنسائل کیا جائے اور پوری بات کو سمجھا جائے اسی طرح سلوک قرآنی کا ایک آغاز ہے اس کا نقطۂ عروج ہے کہیں وہ بیان ہوگا کہیں یہ بیان ہوگا لیکن اگر کسی ایک ہی کے اوپر اتفاق کر لی جائے تو غیر متبادل شخصیت وجود میں آ جائے گی اور یہ بات ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس لیے کہ ایمان کی بحث پر ہم نے جن مقامات کا مطالعہ کیا ہے ان میں سے ایک درس میں جو سورہ عال عمران کے آخری رکوع کی چھ آیات پر مشتمل ہے بند مومن کی شخصیت کا ایک پہلو آتا ہے فَالَّذِينَ حاجرو وَأُخْرِجُوا مند آرم و عضو فی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اب یہ نقشہ ہے جہاد استطال کا اور ہجرت کا یہاں نماز کا ذکر نہیں روزے کا ذکر نہیں حج کا ذکر نہیں تسکیے کا ذکر نہیں زکات کا ذکر نہیں اسی طریقے سے جو دوسرا مقام ہم نے پڑھا سورہ نور کی آیات نور پر مشتمل وہاں بالکل دوسرا ہے فی بیوت بوت ان نزن اللہ ان ترفع ویسکر فی حسم ہو یوسب لہو فی ہا بل غد وسال رات الجارتم ولا عن ذکر وائی کا یخا فون یومن کا تقلب و <وَلَبْسَاً> یہ اسی شخصیت کا دوسرا رخ ہے تو بند مومن کی اصل شخصیت تصویر کے ان دونوں دو رخوں کو جمع کریں گے تب سامنے آئے گی اسی طرح میں ارض کر چکا ہوں کل کہ تسکیے کا نقطہ آغاز یہ ہے اور اس جو سورہ مومنون سے متاثرن قبل ہے سورہ حج سورہ حج کی آخری جو آیات ہیں وہ ہمارے منتخب نصاب میں آئیں گی لیکن وہ اس حصے ہی کہ شاید آخر میں آ جائیں ان کو نوٹ کر لیجئے وہاں پہ آیت کیا آ منور کو وفال الخیر لال لکن تفلح وہ کہ اسی کی شرح ہے جو سورہ مومنون کی ان آیات میں سامنے آ رہی ہے اور وہ جو دوسرا رخ ہے وہی تفلحون کے ساتھ وہ مضمون آیا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یا یو الذین آ منسمرو و سابرو واتقوا رابطو وت پک اللہ یہ نقطہ آغاز تھا جو سورہ حج میں آیا یا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا و فال الخیر اور اس کا نقطہ عروج یا یوح الذین آمنوا و وصابروا ورابطوا و تق اللہ تو ان دونوں کو بیک وقت سامنے نہ رکھا جائے تو نقطہ نظر بھی یکروخا ہوگا اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ بھی غیر متوازن اور یک رخی ہوگی پھر میں نے ارض کیا تھا کہ قرآن مجید کا خاص اسلوب جو سورہ زمر کی آیت میں آیا ہے کہ اللہ النزی نزل احسن الحدیث کتابن متشاب مسانیہ میں مختلف پہلو اس کے بیان کر چکا ہوں لیکن خاص طور پر یہ مقام جو ہے اس کے مختلف اجزاء جو ہیں اس, اس اسلوب کے وہ یہاں یکجا ہو گئے چار آیات تو ایسی ہیں کہ جو دونوں مقامات پر جو کی توں آئی ہیں بغیر کسی فرق و تفاق کر پورے مضمون کے اعتبار سے بھی گیارہ آیات پہلی جو ہے سورہ مومنون کی اور جو سترہ آیات ہیں آیت نمبر انیس سے اور آیت نمبر پینتیس تک سورہ مارچ کی مضمون ایک ہے پھر ایک شہ ایک مقام پر اجمال کے ساتھ آئی ہے اس کی تفصیل دوسری جگہ ہو گئی ایک دوسری شہ ہے جو پہلے مقام پر تفصیل سے آئی ہے اور لیکن دوسری جگہ پر اس کا اجمال ہے پھر ترتیب میں بھی جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ بعض جگہوں پر جہاں دو دو مرتبہ مضامین آتے ہیں ترتیب کچھ عکسی ہو جاتی ہے تقدیم و تاخیر اس کی مثال بھی, بھی اس میں موجود ہے تو کل جو میں نے ارض کیا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک ٹیبولر فارم بنائی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے تو رات کے میں چاہتا ہوں کہ کل جو ہمارے درس کا آخری حصہ تھا اس کو اس کے حوالے سے دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں دیکھیے اس کا عنوان کیا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ سوم کے درس اول باعنوان تعمیر سیدت کی قرآن اساسات کے ذمن میں ہم مضمون آیات المومنون ایک تا گیارہ اور المعارج انیس تا پینتیس کا تقابلی مطالعہ پہلا مضمون بہت ہی ایک آیت بھی پوری نہیں قد افلحا کامیاب ہو گئے اب اس فلاح کا مفہوم کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس پر تفصیل سے کل گفتگو ہو چکی اور اسی صورت میں سورہ مومنون میں گیارہویں آیت کے بعد سے بارہویں سے سولہویں آیت تک جو انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں خلق نل من امن سلالت امن تین سم جالنا نطفتن فی قرار سم خلق نل نطفت عل قطن فلق نل علقط مضغطن فخلق نل مض اضامن فقصام پھر ہم نے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر یہ دوسری اٹھان کیا ہے جو میں حدیث نبوی جو بہاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان حسن اور جن میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وہ ہوا صادق المصدوق اس میں الفاظ آئے ہیں چالیس دن تک نطفے کی شکل ہے چالیس دن تک مزغا ہے چالیس دن تک آلتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو وہ اس کی روح تھی جو ازل میں پیدا کی گئی تھی جو بہت قدیم ہے ہمارے اس حیوانی وجود سے ہمارے جسمانی وجود سے جس نے عہد کیا تھا اللہ سے الس و برب وہ روح لاکر شامل کر دی جاتی ہے گویا کہ فلاح کا مقصود کیا ہوا کہ اب انسانی شخصیت کے دو اجزاء ہوئے ایک حیوانی جز ہے ایک روحانی جز ہے اکثر توجہ اسی حیوانی جز پر مبزول رہتی ہے مرکوز رہتی ہے اس کو ذرا دباؤ اور جو روحانی وجود کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے وزیت کی انہیں ابھارو انہیں نشو نما دو یہ ہے اصل میں تسکیہ یہ ہے فلاح اگر تم نے اپنے اس روحانی وجود کو جو تمہارے حیوانی وجود میں دفن ہے یہ ایک دفینہ ہے یہ خزانہ ہے جو تمہارے سیبانی وجود کے اندر مدفون ہے اگر اس کو پھاڑ کر نکالو گے اسے برامت کرو گے نشو و نما دو گے یہ برگو بار لائے گا روحانی وجود تو فلاح حاصل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ یہ کہ زندگی میں بھی مردہ قرار پاؤ گے علامہ اقبال نے ایک نظم یہ الفاظ استعمال کیے زندگی میں بھی تہی جن کا جسد یہ کچھ الفاظ آئے ہیں مغان اجازت کی ایک نظم میں کہ زندگی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اصل میں حیات سے تہی ہوتے ہیں حیات معنی بھی انہیں حاصل نہیں ہوتی مردہ ہوتے ہیں قرآن کا الا کا کل انام بلوم ابل کسی اعتبار سے میں نے جو کل کوٹیشن دی تھی اور اس میں قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام کے حوالے سے میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی بعض اگر آپ یہ کوٹیشن مجھ سے مانگ رہے تھے یہ میں لے آیا ہوں لکھوا کر اس کی کچھ فوٹو اسٹیٹ بھی موجود قرآن کی آیت دیکھیے ولا تک لذیل نس اللہ فانساہم الاحم الفاس مت ہو جانا ان لوگوں کے مانن جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی یہ فاسق ہیں یہ سورہ حشر کی آیت نمبر انیس ہے اب دیکھیے اوپنشد کا جملہ مین انز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکم پاس از ریئل ایک ہماری ریل سلف ہے ایک ہماری خدی ہے ایک ہماری انا ہے ایک یہ ہی ہمارا حیوانی وجود ہے اگر وہ انا وہ خودی کمزور ہے ضعیف ہے مزمحل ہے دفن ہو گئی ہے مردہ ہو گئی ہے تو ہمارا یہ حیوانی وجود اس کا مقبرہ بن گیا ہے مقبرہ نہ کہیں تازیہ کہہ لیں تازیہ مقبرہ ہے چلتا پھرتا وہ شبی ہے کسی مقبرے کی لیکن وہ چل رہا ہے تو چلتا پھرتا تازیہ ہے انسان حقیقت میں کہ حقیقت میں مردہ ہے لیکن حیوان انسان زندہ ہے معلوم ہوا کہ بہت ہی قرب ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اس آیت کی جو تعبیر اور تشریح جو بہت ہی ووڈ فارم میں سامنے آئی ہے اس کوٹیشن میں شاید ہم بیان کریں اسے تو اپنے بیان میں شاید اس بہت سا وقت لیں گے تب اس کی وضاحت ہو سکے البت آپ دیکھیے وہ لے آٹے فارم جو ہے تقابل والا اس مضمون کو فلاح کے مضمون کو جو سورہ معارج میں بیان کیا گیا وہ کس اعتبار سے اب یہ تقابلی مطالعہ آئے گا قد افلاحہ ابھی میں نے مومنون کا لفظ آگے ایڈ کیا ہے یہاں نہیں قد افلاح کیا ہے اِنَّ انسان خل کہلوا یقیناً انسان کی تخلیق جو ہے پیدا کیا گیا ہے انسان بہت تھر دلا کم ہمتا بے صبرا اس کی وضاحت کیا ہے اضا مسر و جزوا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی آفت سماوی یا نفسی آ جاتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے فریاد نالا شیون روتا ہے دھوتا ہے برا بھلا کہتا ہے کبھی آسمان کو گالیاں دیتا ہے کبھی اللہ سے اظہار ناراضگی کرتا ہے یہ اس کی بے صبری کی ایک مثال اور دوسری مثال وزا مسح الخیر و منورا اگر خیر مل جائے اور خیر سے مراد یہاں دولت ہے ویسے عام کریں تو علم بھی ایک خیر ہے لیکن یہاں پہ اصل مراد ان نحول قبل خیر ل شدید قرآن مجید نے اس کو جو ہے خیر کے لفظ کو زیادہ انسان کے عام جو ذہنیت ہے اس کے مطابق استعمال کیا ہے دولت اگر دولت مل گئی تو اب سمیٹ کر رکھتا ہے کسی اور کو نہ پہنچ جائے تجوریوں کے دروازے بند رکھتا ہے یہ بھی اس کے تھرد پن کی بات اللہ اس سے مستثنا ہوں گے کچھ جو مستثنا ہو گئی وہی ایک ہے جو مستثنا ہو جائیں گے جو اپنی اس تخلیقی ذوف پر قابو پالیں گے اس کی تلافی کر دیں گے اس خلا کو پر کر دیں گے اپنی روحانی وجود کو تقویت دے کر دیں. وہ قدلا وہ فلاح پا جائے گے اس لیے یہاں السلی اب مسلین کا نظ یہاں مومنون کے مقابلے میں آیا ہے گویا کے مومن اور مسلی نماز پڑھنے والا اور صاحب ایمان یہ گویا کہ مترادیف الفاظ ہیں اس پہلو سے اب ہم چل رہے ہیں سلاد کے موضوع پر اب قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے الزین فی سلاطم خاش اون اور یہاں فرمایا مقابلے میں الزین اعلیٰ سلاطہم دائےمون وہ لوگ کہ جو اپنی نماز میں خوشبو سے کام لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں نماز کے بارے میں اب ذرا نوٹ کر لیجئے ایک برڈز آئی ویو لے لیجئے اب تک ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ کہاں کہاں زیر بحث آیا ہے لفظ یاد ہوگا جو درس دوم ہے آیت البر اس میں نیکی کی دو علامات یا نیکی کی روح جو ہے ایمان اس کے مظاہر میں نمبر دو پر آیا تھا وہ اقام سلاط اور وہ آتس زکات <الزكاة> کی اس نے نماز ادا کی زکات سورہ لقمان میں فرمایا حضرت لقمان کی نسائ میں یا بن یاتم اس سلا تبامل بل معروف بنحان منکر وسمر علامہ آیت نور جو ہمارا درس ہے دوسرے حصے کا اس میں فرمایا گیا رجالا تل ہیجارتم ولا بے ان ذکر اللہ وائی کام اسلاتا پھر یہ جو سورہ قیاما جو ہمارے حصہ دوم کا آخری درس تھا اس میں فرمایا گیا ایمان کے ایک ساتھ گویا کہ بالکل لازم و ملزوم کی حیثیت سے فلاں ولا سلا کن کزبا و میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر تصدیق بمانی ایمان صلاح اس کا پہلا مظہر ولا کن قزبہ یہ تصدیق کے گویا کے بالمقابل و اور پیٹھ بوڑ لی اللہ کی طرف رخ کرتا ہے انسان تو کہتا انی وجہ تو وجہ الدی فطر سماوات و لرد حنیفم من امن ہمیں تمام دنیا سے اپنی توجہ کو منقطع کر کے یہ تقویر تحریمہ جب کر رہا ہوں انی وجہ تو وجہ الدی فطر سماوات و لرد حنیفم ومان امن المشرقین جبکہ اگر رخ روح, روح گردانی کی ہے پیٹھ موڑ لی ہے تو یہ تو ہے تو سور قیاما کے فلا فبد اللہ ولا کن کز و طلح ان مقامات پر نماز کا ذکر ہو چکا ہے اور اس کے مفہوم وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ اجمالی اشارے ہو چکے ہیں لیکن آج ہمیں یہاں اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے یہی مقام ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں جہاں اس موضوع پر ہمیں ذرا شرح و بست کے ساتھ کلام کرنا ہے سب سے پہلے اس کی لغوی بحث یہ بھی قرآن مجید کی ان اصطلاحات میں سے ہے کہ جو اپنے عام ہونے کے اعتبار سے تو سب سے بڑھ کر ہیں لیکن لغوی اصطلاح اور لغوی مفہوم کے اعتبار سے ان میں خاصی دقت ہے کافی مشکل ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اختلاف یہ ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے ناقص اسے کہتے ہیں عربی زبان میں سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے ورنہ بڑی سمپل بڑی سسٹمیٹک بڑی سائنٹیفک لینگویج ہے بڑی اریتمیٹیکل اس کے اندر جو ہے کنسٹرکشن سے لیکن جہاں عرف علت آ جائے الف یا بس یہاں جو ہے بیماری پیدا ہوتی ہے حروف علت کہتے ہیں بیماریوں کے حروف وہاں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو ناقص وہ ماددہ کہلاتا ہے جس کے آخر میں یا واو ہو یا یا ہو اور یہ ایک دوسرے سے آپس میں بدل جاتے ہیں ادل بدل ہوتا رہتا ہے تو اگر تو یہ ناقص واوی ہے تو ساد لام واو یہ ہے اس کا گویا کے مادہ اور اگر ناقص یائی ہے تو ساد لام یا یہ اس کا مادہ ہے ان دونوں مادوں میں جو مفہوم کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ صاد، لام واو اس کا اصل مفہوم ہے دعا دعا مناجات سرگوشی کسی کی طرف توجہ عنایت اگر بڑی شخصیت کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو عنایت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی شخصیت بڑے کی طرح متوجہ ہوتی ہے تو سرگوشی دعا مناجات ہم سنا یہ دونوں در حقیقت ایک ہی لفظ کے اندر دونوں رخ موجود ہوں گے جیسے لفظ توبہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے اپنی گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے یعنی بندے کے گناہ گاری کے باعث اللہ نے اپنی توجہ اس سے پھیر لی تھی اپنی عنایت کا رخ اس سے ہٹا لیا تھا اب وہ دوبارہ اپنی عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہو گئے تو لفظ ایک ہی ہے لیکن یہ کن دونوں کے مفہوم کے اندر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے اب یہ جو لفظ آیا ہے سورہ توبہ میں خاص طور پر چنانچہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا جو زوافات ہیں مسلمان جن سے کچھ کوتاہی سرد ہو گئی تھی نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک میں بغیر کسی معقول عذر شری کے ان کے بارے میں جب ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے تو ایک ساتھ ہی اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم خزمن والم صدا قطن تو ہم و تدکی ہندا ان سکن اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے یا اپنی کوتای کی تلافی کے لیے صدقہ دے تو قبول فرما لیجئے اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کی تطہیر بھی کریں گے ان کا تسکیہ بھی ہوگا جو بھی کچھ نجاست لگ گئی تھی جو بھی کمزوری اور ذوف لاحق ہو گئی تھی وہ اس سے بڑی ہو جائیں گے اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے خزم نم وال تو ہوں تزکی ہند دیہا وسل اور ان کے حق میں دعا کیجئے ان سلا کا سکن اللہ نبی آپ کی دعا ان کے حق میں ان کی تسکین کا باعث ہوگی ان کے اس دکھے دل کے اوپر مرہم بن کر لگ جائے گی انہیں بھی احساس ہے کہ بڑی خطا ہوئی ہے بڑی کمزوری ہوئی ہے اللہ کی راہ میں ہم سے بڑی کوتای ہوئی ہے اس پر جو ان کا دل زخمی ہے اندر ہی اندر جو ان کو ان کا زمیر ملامت کر رہا ہے اس زخمی دل پر آپ کی دعا یہ مرحم کا پھاہ بن کر لگے تو معلوم ہوا کہ سلے کا مطلب دعا سلے علیہم ان کے لیے دعا کیجئے اسی طرح سلابات ال رسول اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں رسول کی دعائیں جس کے شامل حال ہو جائیں اس کی قسمت کا کیا کہنا سلوات الرسول کہ یہ جو آراب ہیں مدینے کے آس پاس ان میں سے بہت سے لوگ تو منافق ہیں انہیں جو زکوت بھی دینی پڑتی ہے تو یہ اسے تاوان سمجھتے ہیں ادا تو کرتے ہیں مجموراً کیا کرے لیکن تاوان کے طور پر لیکن کچھ ان میں سے اہل ایمان بھی ہیں وہ اپنے صدقات اور زکات جب دیتے ہیں تو وہ رسول کی سلاباد چاہتے ہیں کہ رسول ان کے حق میں دعا کرے تو سلاد کا مفہوم جو ہے وہ دعا ہے دعا مناجات سرگوشی دعا میں ہم کلام ہوتا ہے جیسے اقبال کا میں نے بارہا کو سنایا ہے یہ دعا کیا ہے میننگ آف پریئر ان اسلام کہ یہ ہماری جو چھوٹی انا ہے محدود انا ہے انائے صغیر یہ جب انائے کبیر کے روبرو آ کر ہم کلام ہوتی ہے دی ایگو جب ان فائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر ہم کلام ہوتی ہے یہ دعا ہے اور یہ نراج ہے انسان کی اب و مخل عبادہ دعا ہو عبادہ عبادت کا جوہر دعا ہے عبادت کا اصل ہے ہی دعا تو یہ ہے سلاد کا مفہوم ایک حدیث میں بھی آیا ہے ایزاد احاد فلو جی اے مسلمانوں جب تم میں سے کسی کو کوئی شخص کھانے کی دعوت دے تو اسے چاہیے کہ قبول کریں یہ بھی معاشرتی ویلیوز میں سے ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں رد نہ کریں وہ انکان سائمن فل یوسلی اور اگر وہ روزے سے ہو تو جائے تو صحیح وہاں تو ان کے لیے دعا کر کے آ جائے کوئی عذر کر کے آ جائے یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ اپنے کسی تکبر کی وجہ سے نہیں آیا یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید ناراضگی کی وجہ سے نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال کسی بھی حوالے سے ان کو دعائیں دے کر رخصت ہو کر آ جائے تو یہ ہے فلوسن لے انہیں چاہیے کہ دعائیں دے اس اعتبار سے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سلاد اصل میں دعا ہے اور دعا ذکر کی بلند ترین منزل ہے اس لیے کہ ذکر ایک ہے غائبانہ اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ان میں خطاب نہیں ہے اللہ سے آپ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو ریپیٹ کر رہے ہیں سبحان اللہ صبح اللہ, اللہ سبحان اللہ اس میں اللہ سے ختاب نہیں ہے سبحان کا جب کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر سبحان کام دیکھ اب یہاں خطاب یہاں ضمیر کاف کی گئی ہے یہاں پہ آپ مخاطب ہیں اللہ سے یہاں انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے کھڑی ہے اس اعتبار سے ذکر جو ہے جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ یہ در حقیقت ایک جملہ خبریہ ہے آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں بہت بڑی حقیقت ہے لیکن جب آپ نحمدو کا و نستعینو کا و نستغفرو کا ونو منوبے کا اب یہاں ختاب ہے حمد بھی کر رہے ہیں استعانت بھی کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی درمیانی آج جو ہے وہ خطاب کی ہے وہ کلائمکس ہے اس کا ای یا کا ایاک یا کا نستعین پہلی تین آیات غائبانہ ذکر پر مشتمل ہے الحمد رب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین چوتھی آہد میں خطاب ہے نابود کا نستعین اور اس نستعین کی وضاحت پھر آگے ہے اح المستقیم سراط المستقیب سراط النزین غیر المقدوم اس اعتبار سے اپ لوڈ کر لیجئے کہ سلاد کی روح دعا ہے اب آئیے دوسرا بادہ سواد لام یہ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 بہرحال ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر سواد لام واؤ کے معدمے سے سلاد ہے تب تو بات بالکل واضح ہے نماز یعنی دعا کہ اس کا اصل جوہر ہے وہ دعا ہے اور سلاد اگر سواد لام یہ کے معدمے سے ہے تو تمازت حاصل کرنا اپنی اس روح کو گرم کرنا جیسے ہمارے جسم کو حرارت غریزی درکار ہے حرارت کم ہو جائے گی جسم بھر جائے گا اسی طرح اس روح کو بھی ایک حرارت درکار ہے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 بھید کو بھید نہ رکھنا اسے بیان کر دینا یہ عربی زبان کا قاعدہ اسی طریقے سے باب کفیل میں مرضا وہ بیمار ہوا اور مررزہ بظاہر تو مفہوم یہ نظر آئے گا مررزہ کے معنی اس کو بیمار کر دیا لیکن نہیں مررزہ اس کے برس کا علاج کیا اور مرض کا ادارہ کر دیا یہ مررزہ ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک رائے یہ لغت نے کہ سلا ان سے آگ سے نجات پانے کا نام ہے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 حبشیوں کا ایک بہت بڑا مجمعہ چلا آ رہا تھا مینا کی وادی میں یہ منا جو یعنی دن تھا نیوب النحر جس کو ہم عید کہتے ہیں ہم نے دیکھا عجیب ان کی فارمیشن تھی باقاعدہ کالم جیسے ملٹری ہوتی ہے آٹھ آٹھ دست دس کے ساتھ میں کالم کی شکل میں عورتیں بھی علیحدہ دو یا تین اور مردوں کی علیحدہ اور چھنکتے ہوئے اور تھرکتے ہوئے آ رہے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے ذکر وہی ہو رہا ہے اللہ اکبر لیکن یہ کہ ان کا وہ وجد.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 اسی طریقے سے سورہ تاہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں آیا ہے وہ خشات السوات الرحمان فلا تسما اللہ ہم اس روز آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے حضور میں پہنچ کر کوئی بلند آوازی سے بات نہیں کر سکے گا اور بس کھس کس کسی آواز آ رہی ہوگی کسر پھسر کسی بات اس سے آگے کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی سورہ حدید جو ہمارے اس منتخب نصاب کا کلائمکس ہے آخری در سے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 کہ ایک کیفیت ہے رکو چنانچہ سورہ حج کی جسایت کا میں نے حوالہ آج بھی دیا کل بھی دیا تھا یا یوحذین عامرکڑ جھکو اللہ کے سامنے اور اس کی آخری شکل جو ہے سجدہ ارک وسجدو بالکل اپنے آپ کو ڈال دو قدموں میں جیسے کہ حضور کے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنا سر اپنے مالک کے قدموں میں رکھ دیا ہے اس جبین کو زمین پر ٹکا دینا یہ عاجزی اور تزل کا اس سے زیادہ اظہار ممکن نہیں پروسٹریشن جس کو آپ انگریزی میں کہتے معلوم ہوا اپنی خودی کی نفی کر کے انسان ہے. اے خدا تیرے سامنے تیری ہی عطا کرتا اس خودی کو میں نے لا کر تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے یہ نماز کی اصل روح ہے یہ اس کا وسع مانوی ہے یہ اس کی باتنی روح ہے اس کی ظاہری شکل کیا ہے وہ مقابلے کی آیت میں ہے الزین فیصلہ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 ایک, ایک بدبو آیا اس نے آ کے حضور کے سامنے نماز پڑھی دو رکھ تحیت کہا ادا کی ہوگی حضور نے اس کو دیکھا آیا بیٹھا حضور نے فرمایا سلے سل فعد نکلم تو جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے یہ تم نے کچھ اور کیا اس کے بعد وہ پھر آ گیا, اسی طرح اس نے نماز پڑھی اسے اسی طرح آتی تھی پھر حضور نے فرمایا ارجع فسل لے فیم نقلم تو لوٹو تم نماز پڑھو جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے تم نے نماز نہیں پڑھی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 آپ کا پورا مانوی وجود جو ہے وہ جھکا ہوا ہو یہ کیفیت ہے کہ یہ مانوی وصف ہے اس کا لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے چار دفعہ جب یہ آیا ہے معاملہ شروع میں آیا الزی نم فی سلام خاشرون وہاں شروع میں آیا مارج میں الزین احم اللہ سلاط دائمون آخر میں دونوں جگہ پر آیا و الزی نحم اللہ سلاوات یا ولزین احم اللہ سلاط عما اب اس سے بھی نتیجہ نکلتا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 اس کے لیے یہ گویا کہ جسے چکی کا جو قلعہ ہوتا ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے یہ ستون ہے اصلاط اور اماد الدین اس دین کا یہ اصل ستون ہے اس لیے کہ پورا مسلمان معاشرہ اس کے گرد گھومتا ہے ایک مسلمان کی زندگی کا نظام الوقات اس کے گرد گھومتا ہے وہ اپنی اپوائنٹمنٹس طے کرے گا تو نماز کا وقت پہلے دیکھے گا اصر کے وقت اصر کے بعد مغرب کے وقت مغرب کے بعد فلاں وقت یہ اس کے حوالے سے اس کی اپوائنٹمنٹس ہوں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 اس میں یہ نماز فرض اس کا نظام اقامت السلاط اس کی محافظت اس کی مدامت یہ تین درجے اہم ہے خوشو سے خوشو کا ذکر ایک دفعہ آ رہا ہے اور تین مرتبہ اس کی مدامت اور محافظت کا ذکر ہو رہا ہے بارک اللہ لی و فی فر العظیم ونفعنی و نفانی ویا الحکیم